اللہ, اللہ, اللہ اسلام اسلام اس دا دا و رحمن علامہ صلی اللہ و رحم الحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتب حصہ میں موجودہ محرم گرامی مینا نیشن محرم گرامی باقی طریقے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دعا کے تعاف و لاحت میں سے باب نمبر اٹھتیس باب شرکت کے نام سے ہیں یہ تجارت اور کاروباری ایک ہے شرکت ہاں جی شرکت کا بیان ہیڈنگ کا تو اس شرکت میں کیا ہوتے شاسپ فرماتے ہیں دو آدمی اپنے مال جو دو مالک شاہ جو ہے اپنے مال کو اکٹھا کریں یا کئی ایک مالک جو ہے اپنے مال کو اس طرح ہاں جی جمع کریں ایک جگہ پر کہ تمیز نہ کر سکے یہ اس کا مال ہے یا اس کا مال ہے مثلا سب نے ہاں پیسہ دے دی دیا تو پیسوں کے ذریعے سے ایک چیز خریدیں دی گے یا کبھی دونوں نے سب نے سامان لے کے آیا اور سامان لے کے آنے کے میں کبھی سب نے مطلب سب نے دونوں نے چینی لے کے آیا دونوں نے چاول لے کے آیا ایک ہی قسم کا تو اس میں بھی ملانے کے میں تمیز نہیں کرے گا کبھی اس طرح کی چیزیں آتے ہیں ایک جب میں کپڑا لے کے آیا تو ایک کا کپڑا دوسرے کپڑے سے تمیز کر سکتے ہیں تو جہاں الگ الگ اس ملا ایک جگہ پر رہنے کے باوجود تمیز کر سکتا ہے یہ تمہارا یہ میرا الگ ہو سکتے ہیں جو مکمل طور پر ان کو مخلوط نہیں کیا جا سکتا ہے اس سورج میں بابو شرکت مجھے فرماتے ہیں دونوں جو دونوں شاہ جو ہے اپنے اپنے مال میں سے کچھ حصہ غیر معین طور پر مسجد بولے میرے مال کا آدھا حصہ یا ایک چوتھائی حصہ ایک دوسرے کے ساتھ بیچیں یا اپنے مال کا ایک چوتھائی حصہ دوسرے کو بھیجیں دوسرا اپنے مال کا کچھ حصہ مسجد پہلے کو بیجیں غیر غیرمعین طور پر اس طرح دونوں کا مال ایک ہو جائے ہاں جی اور پھر دونوں مالک کی حیثیت سے اس مال میں تصرف کریں خرید و فروغ کریں اور تمام کاروبار اس میں پھر دونوں ایک ساتھ کریں گے تو شرکت کیا شفا مند ہے یہ انتجما اموال المالکیں شرکت یہ ہے کہ اگر جمع کیا جائے اموال مال جمع مال دو, دو مالک اپنے مال کو اور اکثر یا دو سے زیادہ مالک اپنے مالوں کو جمع کیا جائے ان کا مالک کو جمع کیا جائے وط و اور بالکل اس کو متحد کیا جائے بھی اس طرح لاتمایز تمیز نہ ہو جائے فرق نہ رہ جائے کہ یہ میرا مال ہے تمہارا مال ہے اس طرح یہ جا کریں لا بےحد لاتم تمیز نہ ہو جائے دونوں کو بالکل ایک کر کے ملا دیں دونوں چینی دیا سارے چینی کو ملا دیا آٹا دیا سارے آٹے کو ملا دیا مثلاً تو اس طرح ملا کے پھر یہ کاروبار شروع ہو جاتے ہم تصویر ہو اور یہ کاروبار جو صحیح ہے پھر نخوت ہے ہاں جی نخوت میں یعنی پیسوں میں پیسے میں نقوط میں عام طور پر نخوت کے لفظ زمانے میں سونا چاندی کے سکے ہوتے تھے اسی کی طرف اشارہ ہے پھر نکوت ہے لیکن نکوت ویسے سونو چاندی کے سکوں کو جو اعلیٰ نوعیت کا ہے اس کے لیے نقوت کا ہے سونو چاندی کی اعلیٰ نوعیت کا سکہ جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کو نقوط سے تعبیر کیا میں نے ابھی لغت میں دکھاتا تو, تو نقوت میں دونوں پیسہ دے دیں سونو چاندی کے پیسہ آج کل روپیہ ڈالر ریال جو بھی دیتے ہیں دونوں پیسہ جمع کر کے ایک, ایک کر لیں دونوں کی شراکت درست کریں وال عروس یا دونوں سامان جمع کریں وہ تکون بلیر سے اور دو بندوں درمیان شراکات عرض سے بھی ہو سکتا ہے دو بھائی ہیں ایک باپ کی جائیداد ان کو عرض میں ہو گیا اس میں ملا کسی بھی بارش کے مال اس میں ملا تو دونوں آٹومیٹکلی اس میں شریک ہو گیا اور ولاقی اور آغت کے ذریعے سے بھی دو بندے اپنے مال کو ایک کر کے شراکات کا آغاز باندھے تو بھی شریکت کا معاملہ وجود میں آ سکتے وغیرہ میں اس کے علاوہ مختلف اور ترقوں سے بھی وہ فیماں اب ہر مات میں بالکل مخلوط ہونا چاہیے اس طرح کی تمیز نہ کر سکے یہ میرے ہے تو مارا جیسے آٹا وغیرہ میں ملا سکتے ہیں لیکن وہ ما لا یم لیکن ان چیزوں کو ہم نے دونوں نے ماں جگہ جمع کیا جن میں لا یعنی ترجیح اس طرح ان کا آپس میں وہ دونوں جو ہے مخلوط نہیں ہو پاتے ہیں بے لا تستی تمیز نہ کر سکے جیسے کپڑے جو ہے میں نے کپڑا دیا اب نے کپڑا دیا کپڑے ہاں جی بالکل مخلوط جس کی طرح دوسرے چاول کو ملانے سے جیسا ہو جاتا ہے آٹے کو ملانے جیسا اس طرح کپڑے تو نہیں ہوگا تو اگر جو ہے ان کے کی کیم اور ان چیزوں میں بھی شرکت جیسے جن میں جو ہے مکمل طور پر اس طرح وہ دونوں مخلوط نہیں کر پاتے ہیں لاہ ممتز نہیں ہوتے مخلوط نہیں ہو پاتے بے حد جیسا لا تماعت جیس کی تنیش نہ کر سکے یہ میرا یہ آپ کا ہے ایک جگہ جمع کرنے کے باوجود میرے وہاں آپ کا وہاں الگ پر نمایاں ہیں ایسی سرم فرماتے ہیں شراکات کے لیے ضروری ہے یمر انجابیا ایسے صرف میں مال اگر امتاز رہتے ہیں تو شاید طرفین ان کو انجبیہ کل واحد میں ان دو شراکت دار کوئی جو بیچیں حستاً ایک حصہ ممافیت اس مال میں سے جو اس کا اپنے ہاتھ, ہاتھ میں ہے اس کو بیچیں بھی حستاً ایک حصے کے بدلے میں ممافی آخر جو دوسرے شریک کے ہاتھ میں اس کے مثلاً فرص اس کے مال کے ایک چوتھائی آپ کے مال کے ایک چوتھائی کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ اس طرح جو لیے اتحدہ مالانے تاکہ اس طرح یہ دونوں مال متحد ہو جائیں مانن مانن جو ہے کم از کم ظاہر ہیں تو نہیں ہوگا الگ الگ لیکن مانن متحد ہو جائے تو ہی شرکت سے ہی ہو جائے گا اب حکمت ولائی الزم یقون اب دونوں کے لیے سوال ہے دونوں کا مال برابر ہونا کیا ضروری ہے شرکت طارفین نے شرکت کے حکمت نے ولائی اعظم العظم نے یقن مالانی یہ کہ دونوں طرف جو مال جمع کریں گے شرکت کے لیے دونوں کا مال ہو متصابین برابر قدرن ہان مقدار کے لحاظ سے برابر ہونا کل ضروری نہیں ہے وہ ان کار متفادن اور اگر ایک کا زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھی جائز ہے کہ جب ایک کا زیادہ ایک کم ہو تو اسے حساب سے نفع نقصان بھی ہوگا تو وہ رف و الخوشر نفع اور نقصان بے ان دونوں کے درمیان بے قدر دونوں کے مال کی مقدار کے لحاظ سے ہوگا تو انتسا و اگر دونوں کے مال برابر ہے احتسا تو نقصان بھی برابر ہوگا وہیں تفادلہ اگر اس کا مال زیادہ ہے تو تفاد النفہ نقصان بھی اس کو زیادہ ملے گا فائدہ ہو تو فائدہ اس کو نہیں زیادہ ملے گا نقصان ہو تو نقصان بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوگا یہ شراکت میں یہی ہوتی بلا شرط اب فرماتے ہیں بس ہم نے یہ جو شرائط بیان کیا ہے اگر ترخین اس کے علاوہ کوئی اور شرح لگائیں باقی مشارکت میں اگر شرط لگے وہ دونوں خلاف فضا کے یہ جو شرط میں نے بیان کیا اس کے کی برخلاف تو حس ہزل آغ تو یہ آغ مشارکت باطل ہو جائے گا ہاں جی تو جو شرط ہم نے آپ کو بتائے دونوں کے مال کو بالکل مخلوط کریں ہاں جی اس طرح کیسے سے اغلو مخلوط ہونے والا ہے تو آسان نہیں ہو تو ہر ایک دو اپنے حصے کا کچھ حصہ دوسرے کو اچھا بیچیں تاکہ طرح مال متحد بھی ہو اور نہ نقصان جو حالانکہ مال کی مقدار کے حساب سے ہوگا یہ سب تو ہونے ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق ہونا چاہیے اگر اس کے خلاف ہوگا تو شرض فرماتے ہیں پھر تو یہ آغد شراکت فاسط ہوگا اب ہمت ولاب حاجی شرکا شرکت میں لازم میاں یا زنیے کہ ازن دے دیں کل و آدمِ ان دو شریک میں سے ہر کوئی لساوی اپنے ساتھی کو جس کے ساتھ شراکت بت سروف فلمال تصرف کرنے کی اجازت دے دیں خرید و فروخت معاملات کرنے کا مال مشرق میں فی المشر میں کیسے تصرف, تصرف مالکین مالک کی حیثیت سے ہر کے کو تصرف کرنے کی اجازت دے دیں ہے جو بھی اس میں خرید و فروغ کرے گا وہ مالک کی حیثیت سے خرید و فروغ کرے گا مالک کی حیثیت سے خرید فروغ کرنے کا دونوں ہر ایک دوسرے کو اجازت دے دیں ہے نی تصر مالکی کی اجازت دے دیں بل بے بیچنے کا و شرائط اور خریدنے کا خرید و فروخت کے تمام معاملات کرنے کے لیے ہر ایک شریک دوسرے شریک کو مکمل اجازت دے دیں کہ آپ بالکل آپ کو مالک کی حیثیت سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خرید و فروخت کے علاوہ سارے لقودی دوسرے تمام عقود بھی مکمل حصبت سے کبھی رہن دینا پڑتا ہے کبھی اور مظاربے کی شکل ہو سکتی ہیں کبھی کیا چیز لینے کیا چیز لینے ان تمام چیزوں میں بہت سارے اور تمام آقاد کی صورتوں میں جو ہے دونوں ہر ایک دوسرے کو مالک کے حیثیت سے اس کو اتھارٹی دے دیں اب جو ہے کی یہ آخ اجارہ جو ہے اس کو آغد جو ہے اس عقدی اب جب معذو ایک دوسرے کے معزول ہونے کے لحاظ سے اپنے عہدے سے معزول ہونے کے لحاظ سے آپ گفتگو کریں فرماتے ہیں وہ یہ ہو معذول ہوگا شرکت کے اس حکم سے کلو والمین ہما ان دونوں میں سے ہر ایک بھی عضلِ صاحب ہے اپنے ساتھی کے اس کو معذول کرنے پہ ہاں ایک ساتھی کو دوسرے پر خاص اعتماد نہیں ہوا اس کو وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اس کو صحیح حساب کتاب نہیں آتا ہے اس وجہ سے اس اپنے ساتھی کو معزول کر دیا بھئی سے تم کام پہ نہیں آئے گا ہاں جی تو جو معذول ہوگا کل میں ہر ایک بھی عضل معذول کرنے پر ہم بے اپنے, اپنے ساتھی کے لیکن دوسرے کو معزول کرنے والا ولاازل جن نے دوسرے کو معزول کیا لا یا نازل وہ خود معذول نہیں ہوا اپنی شریک کے عہصت سے مال میں تصرف کرنے پر ترنے کے بھی نظال خود خود کو معزول کرنے پہ ان دونوں مظہارے خود خود کو معزول کرنے سے معزول نہیں ہوتے دوسرا جو ہے اس کو معزول ہر دوسرے کو معزول کر سکتے ہیں خود خود کو معذول کرنے سے معذول نہیں ہوگا لہٰذ نے ولازل وہ شاید جنہیں دوسرے کو معزول کیا تھا لا یا وہ معذول نہیں ہوتے شراکت کے ذمہ داری کے حوالے سے اس عقد سے ان انضاء خود خود کو معذول کرنے پہ ولیکن لیکن یہ نہ دوسرا ساتھی بھی معذول ہوگا بیاض لیں اپنے دوسرے ساتھی کی معذول کرنے پہ جس نے دوسرے کو معذول کر لیا اب دوسرا اس کو معزول نہ کریں تو یہ باقی رہے گا تو ایک ساتھ کام کرے گا لیکن اگر دوسرا شاخ بھی تم نے مجھے معذول کر لیا تو تم کو معذول کر دوں بولے اور اس کو معذور کریں تو معذول ہوگا یہ یعن عزل لیکن معذول ہوگا بے عضلی دوسرے ساتھی کے معذول کرنے پہ تو لہٰذا مظہار ایک خود خود کو معذور کرنے سے معذول نہیں ہوتے ساتھی کے معذور کرنے سے معزول ہو جاتے ہیں اب یہاں پر صورت مسئلہ یہ بتا ایک شاہ نے کو ایک کو معذور کر لیا لیکن اس نے دوسرے نے اس کو معذول نہیں کیا اس کو اس پر اعتماد ہیں اسی صورت میں فل نزیلا یا نزیل پر وہ شاعد جو معذور نہیں ہوا ہاں جی جس کا آدمی اس کو ابھی بھی کام کرنے کا اس مال پہ خرید و فروخت کرنے کی اتھارٹی باقی ہے تو یہ جو ذلہ ہو اس کے لیے تو جیسا تصرف تصرف کرنا فی المال مشرق اس مال مشراق میں اس کو مالک کی سے تصرف کرنے کا اختیار ہے اور اس میں ہر قسم کے خرید و فروخت وقود کر سکتے ہیں لیکن اب چونکہ ایک بندہ کام کر رہا ہے دوسرا کام سے دس بردار ہوا اس کی معذور کی وجہ سے تو اسی سر میں سالہ تیش شرکت اب یہ شرکت کا معاملہ تھا دو طرف نے پیسہ ڈالا دونوں نے کام کرنا تھا اب چونکہ ایک نے پیسہ ڈالا ایک کو کام سے روک دیا پیسہ دونوں نے ڈالا لیکن ایک کو کام سے روک دیا تو اسی سر میں اب یہ معاملہ کیا ہوا ہے اب جو ہے وہ شرکا اب یہ شرکت کا معاملہ بھی حجم میں سے ایک کے معذول ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی قیر معاملے قراز میں تبدیل ہوا تو کل جو ہے کاروبار کے دو ترقی فرماتے ہیں ایک تو شراکت ہے دونوں نے مال ڈالا دونوں کام کرتے اب یہاں ایک ساتھی نے دوسرے کو معذول کر دیا لیکن دوسرے نے اس کو معذول نہیں کیا تو اس طرح میں اب یہاں پر ایک بندہ کام کرنے والا ہے جب تو لیکن دوسرے کا اس کے پاس مال ہے تو مال ایک کا کام دوسرے کا اسی سر میں پھر اس طرح کے معلومات کاروبار کو اس کو قیراس بولتے ہیں قیراعت اور مزاربہ دو نام فقرات کو مظالبہ کہتے ہیں اب اس کو شرکت نہیں بولیں گے اس لیے شا سے فرماتے ہیں اور جب جو ہے ہاں جی تو یج اللہ اس وہ جو معزول نہیں ہوا ہے اس کے جائے سے تصرف کرنے فلم معلوم و میں اور وسالت اب ہو جائے گا شرکت یہ شرکت کا معاملہ پہلے دو آدمی کام کرنے میں جو شرکت تھا پھر نظال میں سے ایک کے معذول ہونے کی وجہ سے اب یہ شرکت ہو گیا خیراس نے آٹومیٹیکلی خیراس تبدیل ہو گیا اب یہ معاملہ خیراس کہے گا اب اس کو ہاں جی اب اس کو مشارکت نہیں ہو کیونکہ یہاں پر ایک بندہ کام کر رہا ہے دوسرے کا مال اس نے مال دیا ہے اب وہ کام کرنے کی اجازت اس کو نہیں رہا تو یہ معاملہ صحیح رہے گا لیکن یہ خیراس میں تبدیل ہوگا مزارے میں تبدیل گا باقی فرماتے ہیں اب ارکانی شرکت ہے اور شرکت کے آخر صحیح ہونے کے لحاظ سے شرکت کے ارکان میں سے ایک العقا کا پڑھنا ضروری ہے آگ پڑھنا طرفین کی طرف سے اور آگ کے جو ہے سگے الفاظ کہیں وہ سیگا تو یعنی کہ یہ جو شرکت کے ہاں جی کاروبار کے جو ہے کیا ہے سیگا تو شرکت کا عقد یہ ہے یقولہ یہ کہ دونوں کا ہے ایشتہ دونوں کا استشہ رکھنا ہم نے آپس میں مشارکت کا معاملہ کیا ہم نے آپ میں شراکت کا معاملہ کیا کہ دونوں مال دے دیں اور دونوں کام کریں اور جو منافع آئے گا دونوں کی مال کی مناسبت سے تاثم ہوگا ہاں جی نقصان دونوں اگر دونوں کے برابر ہے تو نفع نقصان بھی برابر ملے گا اور ایک کا زیادہ ہے ایک کا کم ہے تو اسے زیادہ اور کم کے لحاظ سے فائدہ بھی زیادہ ملے گا نقصان بھی زیادہ اٹھانا پڑے گا اب وہ دو شخص جو ہے عقد باندھیں گے عقد مظاروا کا عقد شراکت کا تو وہ لاقدانے عقت باندھنے والے ان دو شخص کے لیے بابو شرکت کی شرط ان دونوں کی شادی یہ ہیں اب بلوغ ایک ہی دونوں بالغ ہو و لاکل و دونوں اخلمند ہو دو شرط و جواز التصرفِ فی العقود والفشو کی اور ساتھ ہی شرن اس کے لیے جائز ہو ہاں پھر اوقو ہے مختلف ان کے عقت خرید و فروغ وغیرہ کے عقت باندھنے کا بلفسو کے یہاں پہلے سے موجود عقت اوقوط کو جو معاملات جو عقت باندھا ہوئے دو طرف میں اس کو فسخ کرنے کا ہاں جی یہاں پر کہتے ہیں جائز ہے اس کو تصرف کرنا عقت اور فسخ میں جس کو اجازت ہوگا وہ جو ہے یہ شرکت کا معاملہ کرے گا چونکہ اس سے نے پڑھ لیا ہے بابل شاہی جل میں یہاں لوگوں پر پابندی لگ جاتے ہیں ہاں جی اس میں ان میں سے ایک صافی ہے کما کر لوگ ہاں جی یہاں بہت زیادہ مغروث ہے ایسے لوگوں پر پابندی لگ جاتے ہیں وہ کسی قسم کی خرید و فروخت مالی لین دین کرنے پر اس کو پابندی لگ جاتی ہے تو یہاں پر شہید یہ کریں وہ ایسے وہ شخص جو آگے مشارکت باننے والا ہے اس کے لیے اس ان کے پابندی کا شکار شخص نہیں ہونی چاہیے وہ لاقدان طرفین عقضۂ شاید تینوں شادی البول و بالغ ہو وہقل دونوں عقلمند ہو اور جب واضفی اور مال میں تصرف کرنے جائز ہو دونوں کو فی العقو دے عقت باندھنے میں و کی اور عقد کو فسخ کرنے میں دونوں کے لیے اختیار ہو ہاں دونوں دونوں اجلاس قسم کی پابندی کا شکار نہ ہو تو پھر یہ عقل یہ صحیح ہوگا تھوڑا زین گرم یا اس تھا کریں یہ باپ جو میں کمپلیٹ ہوگا